بن جاتا لیکن کامل نہیں ہے لیکن کچھ تخصیص تو آ گئی نا کہ بندوں میں صرف مومن بندوں کو خاص کر لیا کفار مراد نہیں لیے تو کچھ خصوصیت آ گئی تو والے آبد اب آبد کی صفت لانے کی وجہ سے اس میں تخصیص آ گئی اس میں تخصیص آ جانے کی وجہ سے اب یہ آبدون مبتدا واقع ہو سکتا ہے والا آبد خیر میں مشرق کہتے یہ تو ہم نے ایک مثال دے دی کہتے اسی طرح وہی وقت آخرا اسی طرح جب اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے نکرہ کے اندر تختیص آ جائے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے وہ نکرہ پھر مبتدا واقع ہو سکتا ہے اس کی تین چار مثالیں دی ہیں ہر ایک مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے پہلی مثال دی اراج فت دار ام امراۃ ارجول فت دار ام امراۃ اب ام ہے ٹھیک ہے اور امراۃن بھی اس مثال کے اندر نکرا ہے دونوں جو ہیں یہ کیا واقع ہو رہے ہیں مبتدا واقع ہو رہے ہیں رجول انف دار اور امراطن دونوں مبتدا واقع ہو رہے ہیں رج المر دونوں نکرہ ہیں دونوں مبتدا ہیں کیوں بھائی ان کے اندر تخصیص آ گئی تخصیص کس وجہ سے آئی, آئی ہے متکلم کے علم کی وجہ سے متکلن کہتے ہیں بات کرنے والے کو تو متکل کے علم کی وجہ سے ان میں تخصیص آئی ہے یعنی متقلم جو پوچھ رہا ہے کہ ارجن فرد دھارے ام امراتن کہ گھر کے اندر مرد ہے یا عورت ارجن یا مرد ہے فردارے گھر میں ام امراتن یا عورت ام متقلم کو یہ تو پتہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے عورت یا مرد ہے لیکن کون ہے اس کی تعین نہیں ہے تو متکلن کے علم کی وجہ سے اس میں تفتیث آ گئی تعلوم تو, تو ہے یہ والا اس کو اتنا تو علم ہے کہ کوئی ایک ہے لیکن اس کو صرف صرف کیا چاہیے تعین چاہیے کہ وہ تعین کرنا چاہ رہا تھا کہ کون ہے مرد ہے یا عورت ٹھیک ہے تو متکلن کے علم کی وجہ سے یہاں پر تخصیص آئی ہے اس وجہ سے رجول اور امراۃ نکر ہونے کے باوجود بھی مبتدا مبتدا واقع ہو رہے ہیں نحو ام آگے بات سمجھ تیسری مثال وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ امین کا وما خَيْرٌ خیر کا نہیں ہے کوئی بھی آپ سے بہتر اما احدن نہیں ہے کوئی بھی خیر امین کا آپ سے بہتر پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ نکرہ تخت نفی ہو تو وہ کیا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے نکرہ جب نفی کے تحت داخل ہو جائے وہ کس کا فائدہ دیتا ہے اوم کا فائدہ دیتے ہیں عام ہونے کا فائدہ دیتے ہیں یہاں پر کیا عبارت ہے ماں احدن ماں ہے ما نافیہ نفی کی ہے ماں نافیا ہے نفی کے لیے آئیے احدنک ہے تو نکرا واقع ہے تحت النفی نفی کے تحت ٹھیک ہے آہد سے آپ کوئی دنیا جہاں کا بندہ بھی مراد لے سکتے ہیں نہیں ہے کوئی بھی ٹھیک ہے وما احدن خیر امین اس کے اندر اب وہ ماں احادن احادن صاحب کوئی بندہ مراد لے سکتے تھے نا احاددن صاحب کوئی ایک بندہ آپ مراد لے سکتے تھے ٹھیک ہے یعنی پوری دنیا میں سے کسی ایک بندے کو آپ تعین کر سکتے تھے معین کر سکتے تھے لیکن جب اب جیل نہ تحت النفی نفی آ گیا. ہم نے جب دیکھا کہ اس سے پہلے ماں لکھا ہوا اور ماں نفی کے لیے ہے تو اور یہ قاعدے ہے کہ نکرہ جب تحت النفی ہو تو اس میں عموم آ جاتا ہے اس میں پھر آپ تفتیص نہیں کر سکتے جب عموم آ جاؤ تو مطلب کوئی بھی نہیں ہے طرح کہ عام ہوتا ہے لیکن عام میں سے ہم کسی کو خاص کرتے ہیں نہ کرے ایک کوئی مراد ہوتا ہے لیکن عموم میں کوئی بھی مراد نہیں ہوتا عموم ہے بس عام ہے کچھ بھی آپ مراد نہیں لے سکتے تو کیا بتائے کہ احد یعنی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے خیر و من کا آپ سے بہتر یعنی کوئی بھی شخص مراد نہیں ہے اب تمام افراد کو دنیا کے تمام افراد کو بمنزل ہے ایک فرد کے رکھ دیا اس عموم کی وجہ سے یہ خصوصیت آ کہ کوئی بھی نہیں ہے آپ سے بہتر اور یہ بات سمجھ کے نہیں دیکھو نکرا ہو ہم جب نکرا بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے مثلا کہا کہ امراۃ یا رجلن کہا اب دنیا کی کوئی نہ کوئی عورت تو مراد ہے نا اس سے امراۃ سے یا رجلن سے کوئی نہ کوئی دنیا کا مرد کوئی نہ کوئی تو مراد ہوگا لیکن جب یہ نقرہ اس تحت نفی آ جاتا ہے تو اس میں عموم آ جاتے ہیں عموم تمام افراد مراد ہوتے ہیں بس کوئی ایک نہیں اسی طرح اب احدن میں وماحد اب اس میں یعنی کوئی بھی شخص نہیں ہے آپ کی طرح بہتر کوئی بھی شخص نہیں ہے دنیا کا ٹھیک ہے نا اب اس عموم کی وجہ سے خصوصیت آ گئی ہے اس لیے اب یہ احاد المبت کے ہو سکتا ہے ہاں یہ تو نکرہ ہی لیکن اس میں عموم واقع ہو گیا ہے ٹھیک ہے مفتا اس لیے بڑھانا کہ خصوصیت اس میں آ گئی ورنہ تو یہی تھا نا کہ آپ اس میں سے نکرہ میں سے کسی ایک فرد کو آپ متعین کرتے ہیں کوئی ایک فرد مراد لیتے ہیں یہاں پر کوئی بھی فرد مراد نہیں ہے یہاں پر عموم آ ہے اس عموم کی وجہ سے اس میں خصوصیت آ ہے ٹھیک ہے کہ آپ کوئی بھی شخص مراد نہیں لے سکتے تو ورنہ دیکھو نا خاص کیا ہوتا ہے کہ آپ قاعدے سے ہٹ کر جیسے کہتے نا کہ بھئی یہ عوام ہیں اور یہ خواص ہیں یہ عام لوگ ہیں ان کو, ان کو ان کے ساتھ رویہ اس قسم کا رکھا جائے اور یہ خاص لوگ ہیں ان کا خیال رکھا جائے ٹھیک ہے نا اب جب وہ خاص بن جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے تو کا قائدہ یعنی ہے نا کہ ہم نکرا کو نکرا کا قاعدہ کیا ہے کہ کوئی ایک غیر معین شخص ٹھیک ہے تو کوئی غیر معین شخص مراد ہے ٹھیک ہے نکرا میں لیکن عموم میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص مراد نہیں ہوتا اب جب کوئی بھی مراد نہیں ہے تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے نکرا عام نکرا نہیں ہے بلکہ اس میں کیا ہے خصوصیت آ ہے کس وجہ سے خصوصیت آ ہے عموم کی وجہ سے خصوصیت آ ہے کہ ہر جیسا نکرا نہیں ہے یہ یہ وہ نکرا وہ بڑا نکرا ہے کہ جس میں عموم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص مراد نہیں ہوتا اللہ کرے کہ میری بات سمجھ آئی ہو آپ لوگوں کو بات سمجھ دیکھو نہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ایک شخص کوئی ایک شخص ضرور مراد ہو ٹھیک ہے ہاں کوئی ایک شخص مراد ہو لیکن عموم ہوتا ہے کہ جس میں کوئی بھی مراد نہیں ہوتا تمام کے تمام افراد ہوتے ہیں عموم بس اب جب یہ کہہ دیا کہ آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے مطلب کوئی بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہے لیکن کوئی بھی نہیں اچھا اچھا تین مثالیں ہوگئی چوتھی مثال کو دیکھے کہتے ہیں کہ مقابلے میں شر اہر بہ کانا دان بن اس کا مطلب یہاں پر کتے سے کیا ہے لیکن دانا اصل مانا کیا ہے وہ نکیلوں والا جس کے لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں داڑوں والا جس طرح درندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح تو شر احر اہرا ایسا شر کے جس نے بہکایا کتے کو شر ایسا شر احر جس نے بہ کایا زانابن کتے کو ٹھیک ہے ایسا شر کہ جس نے کیا ہے کتے کو بہکایا پاگل خانے پاگل خان جب کوئی فرد نہیں تو خصوصیت کیسے ہوئی خصوصیت یہی تو بتا دی نا میں کہوں کہ دو بندے ہیں ٹھیک ہے ایک بندے کے سر پہ سینگ لگے ہوئے ہیں ایک بندے کے سر پہ سینگ نہیں ہے تو جس پہ سینگ لگے ہوئے ہیں تو وہ خاص ہو گیا نا ٹھیک ہے اب میری بات سمجھے دیکھو نکر وہ ہوتا ہے نا یہ ویسے میں نے ازراہ مزاح کے کہا کوئی ایسی بات نہیں تو نقرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ایک فرد مراد ہو ضرور ایک فرد ضرور مراد ہوگا ہم کہتے ہیں امراۃ کوئی ایک عورت اب دنیا کی دنیا کی بھی کوئی بھی عورت مراد, مراد لے لیکن ایک مراد آپ ضرور لو گے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہو کہ نہیں کوئی بھی عورت مراد نہیں ہے امراۃن کو گے تو لازماً کوئی نہ کوئی عورت مراد لینی پڑے گی کون سی والی ہے پشاور کی ہے اچا کوئٹہ کی ہے بلوچستان کی ہے سندھ کی ہے پنجاب کی ہے کوئی نہ کوئی ایک ضرور مراد لینی ہوگی نکرہ نکرا ہوتا ہی وہ یہ کہ جس میں کیا ہو کوئی ایک فرد غیر معین کوئی ایک فرد غیر معین پر دراوٹ کرتا ہے نکرا کوئی ایک فرد ضرور ہوتا ہے لیکن ہوتا غیر معین ہے ٹھیک ہے لیکن یہی نکرا جب تحت نفی آ جاتا ہے نفی کے بعد جب نفی کے بعد آتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے کوئی نفی آ جائے اور نفی کے بعد جو ہے نکرا آ جائے پھر وہ نکرہ عام نکرہ نہیں رہتا اس سے پھر کوئی بھی فرد مراد نہیں ہو تو اس میں عموم آ جاتا ہے کوئی بھی کوئی بھی عورت مراد نہیں ہوتی پھر اگر ما امراۃ لکھا ہو تو پھر کوئی بھی عورت نہیں ہوگی مثلا یہ کہتے کہ آ, لا فار نجر والا امراۃ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر نہیں تو مرد گھر میں نہیں عورت ہے تو دنیا جہاں کی کوئی بھی عورت مراد نہیں ہے اس سے ورنہ نگرا کا قاعدہ تو یہ تھا کہ غیر ایک فرد پر درادت کرے لیکن یہاں پر ایک فرد پر بھی درالت نہیں کرے گا اب ایک نکرہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایک فرد پر درالت ضرور کرتا ہے اور ایک نکرا وہ ہوا کہ جو ایک فرد پر بھی درالت نہیں کرتا اب خصوصیت آ گئی نا خاص بن گیا نا ورنہ نقرہ تو وہ ہوا کرتا ہے کہ جو ایک فرد پر ضرور درالت کرتا ہے لیکن تخت نفی آ جانے کی وجہ سے وہ نکرا ایسا نکرا بن گیا کہ وہ کسی ایک پر بھی درالت نہیں کرتا تو یہ خاص بن گیا کلّی مزدور کا کام یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ بوجھ ہی اٹھاتا ہے لیکن ایک کلو ایک مزدور کو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ دن بھر جو ہے نا چیئر پہ بیٹھے رہے آپ آرام کریں اب کیا ہوگا وہ خاص بن جائے گا نا ٹھیک ہم کہیں گے کہ یہ کلّی ہے لیکن یہ خاص ہے اس لیے کہ جو کلوں کا کام ہے یہ وہ والا کام نہیں کر رہا یہ خاص بن گیا اب نکرا کا جو کام ہوتا ہے اب یہ والا نکڑا جو ہے وہ والا کام نہیں کر رہا تو اس لیے یہ خاص بن گیا پوش اچھا جی تو شر رن ایسا شر کہ جس نے بہ کایا کتے کو یہ ہے ترجمہ اس کا اب شر جو لفظ ہے اس کے اندر جو تنوین ہے یہ تنوین جو ہے تعظیم کی ہے عظمت کی یعنی ایسا ویسا شر نہیں ہے ایسا ویسا کوئی کام نہیں ہے کہ جس نے کتے کو بنکایا ہے لازماً وہ کوئی بہت بڑا شر ہوگا جس نے کتے کو بہایا ہے بہت بڑا کوئی کام ہوگا کہ جس نے مجبور کیا ہے کتے کو کہ وہ بھونکہ ہے تو شرد ردا अब اب یہ شر है ہے لیکن یہ مبتدا کیوں ہے تخصیص کی وجہ سے اور وہ تخصیص کیسے ہے کہتے ہیں کہ تنوین کی وجہ سے اس میں تخصیص پیدا ہوئی ہے اس لیے تخصیص پیدا ہوئی ہے تنوین کی وجہ سے وہ تنوین کون سی یہ جو شرر کے اوپر ہے اب ہم یہ کہیں گے کہ موصوف اور آگے جو ہے نا عظیم اس کی صفت ہے جو کہ مقدر ہے شر عظیم بہت بڑا شر تھا جس نے کتے کو بونکایا ہے اب یہاں پر نکرہ کے اندر تخصیص آئی ہے اس کی وجہ سے صفت کی وجہ سے جو کہ صفت, کی جو کہ صفت کیا ہے مقدر ہے صفت مقدر کون سی ہے اظہر کون سی ہے وہ ہے عظیم اور یہ ہمیں پتا کیسے چلا کہ یہاں سے کیا ہے صفت معذوف ہے یہ ہمیں تنوین سے پتہ چلا کہ جو تنوین شررن کے اوپر ہے یہ تنوین کون سی ہے عظمت کے لیے ہے ٹھیک ہے ہر ویسے انسان کو نہیں دیکھ پہنچتا جس کے پاس جو نا بین ایسا شر جس نے بہ کتے کو اب شر یہاں پر کیا ہے مفت ہے باجود اس کے کیا وہ نگر ہے ٹھیک ہے کیوں یہ مبتدار کیسے ہوا اس میں تختیص کیسے آئی تو کہتے اس میں تختیص اس طور پر آئی کہ یہ کیا ہے موصوف ہے اور اس کی صفت کیا ہے معذوف ہے تو ہم پہلے بتا چکے ہیں ہر وہ نکرہ جس کے لیے صفت لائی جائے تو وہ کیا ہو جائے؟ کرتا اس میں تختیص آ جایا کرتی ہے رول نمبر تین چار چھ پانچ سمجھ میں آئی بات شرر اہر رزانہ سمجھ میں آئی کہ نکرا میں کیسے تختیص ہوئی ہے ارے جواب یہ کریں سے مجھے پتا چلے نہیں آیا سمجھ تو بھی بتائیے پھر سمجھاؤں گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ جو مثال ہے کہتے ہیں مستقر خبر ہے اور خبر مقدم ہے فتدار فی جار ادار مجرور جار مجرور متعلق ہو جاتے ہیں کس کے سب ثابت ان کے جو پچھلے سال آپ عوامل الناب کے اندر کسی قدر ترکی ترقی تراکیب وغیرہ میں سن کر آئے ہوں گے اور کچھ نہیں تو کم از کم کانوں کان خبر ضرور ہوئی ہوگی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظرف مستع خبر ہوا کرتی ہے جس میں جار مزدور متعلق ہوتے ہیں کس کے مقدر پھیل کے یا اس میں فائدے یا ثابت ان کے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر کیا ہے پھر دار گھر مستقر خبر مقدم ہے اور رج الن مبتدا مخر ہے رجول کیا ہے نہ ہے اور نہ ہے پھر بھی واقع ہو رہا ہے کیا چیز مبتدا قاعدہ یہ ہے ما ماحق تاخیر یفید الحسرہ ساس اس چیز کو مقدم کر لینا کہ جس کا حق مخر کا ہو وہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے ایک لائن لگی ہو ایک کتار لگی ہوئی ہو آپ سب سے آخر والے بندے کو اٹھا کر سب سے پہلے لے آئیں اور اس کا کام کر دیں اس سے معلوم ہوگا کہ وہ بندہ کیا ہے خاص ہے تو اب حق کا ہو جس کا حق پیچھے کا ہو آخر میں آنے والے کا حق ہو اگر اس کو مقدم کر دیا جائے تو یہ فائدہ دیتا ہے کس کا تخصیص کا جیسے میں نے آپ کو ایسے مزے کی مثال بیٹھی ہے لائن لگی ہوگی ہو کسی بھی چیز کی سب سے آخر والے شخص کو آپ اٹھا کے لے آئے اور اس, کو, اس کا کام نمٹا دیں اس کو فارغ کر دیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آدمی کیا ہے خاص ہے تو اب دیکھو جس کا حق آخر میں آنے کا تھا اس کو پہلے لے آئے تو یہ خاصوصیت کا فائدہ دیتا ہے اسی طرح ہوتا کیا ہے کہ ہمیشہ مبتدا پہلے ہوا کرتا ہے خبر بعد میں ہوا کرتی ہے لیکن ہم نے کیا کر لیا خبر کو پہلے لے آئے مبتدا کو بعد میں لے گئے اب کیا ہوگا اس کے اندر خود بخود خصوصیت آ گئی کیونکہ قاعدہ یہ ہے التقدیم ما اب تقدیم بحقرفید الحسر والاختصاص یہ الفاظ یاد رکھیں ویسے کام آئیں گے آپ کے اب تقدیم بحق کا تو اس چیز کو مقدم کرنا کہ جس کا حق تھا کہ اس کو مخر کیا جاتا تو یفید الحسر والاختصاص تو یہ تبدیلی فائدہ دیتی ہے خصوصیت کا اور حسر کا جی تو اس لیے خصوصیت آ گئی خبروں کو مقدم کرنے کی وجہ سے میں خصوصیت آ گئی اور اب رج المبتدا واقع ہو سکتا ہے سلام علیہ کا و سلام ان سلام یہاں پر مبتدا ہے علیہ خبر ہے سلام ال نکرہ ہے پھر بھی مبتدا واقع ہو رہا ہے کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں متکلم کی نیت کی وجہ سے ٹھیک ہے متکلن کی نیت کی وجہ سے یہاں پر نہیں متکلمسبت کی طرف نسبت کی وجہ سے یہاں پر خصوصیت آئی ہے دیکھو اصل میں کیا ہے گوح کے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ سلام علیہ کا کہ آپ پر سلامتی ہو تو اس کا کیا مطلب ای ٹھیک ہے ای سلم تو سلام علیہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں میں آپ پر سلامتی بھیجتا ہوں ٹھیک ہے نا اب متکل کی طرف نسبت جو ہے اس نسبت کی وجہ سے کیا ہے خصوصیت آ ہے سلام ان میں سلام ال سلام الیک سلام ال کہہ لیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پڑوسی آدمی نے جو ہے نا سلام بھیجا ہے یہ بندہ آ کے دے رہے نہیں بلکہ وہ خود ہی گوہے کا سلام کر رہا ہوتا ہے لیکن کہہ رہا کیا ہوتا ہے سلام العلیکم تو سلام ان یعنی میں آپ کو کیا کرتا ہوں سلام کرتا ہوں آئی بات سمجھ کے نہیں ٹھیک ہے تو سلام العلیک تو سلام الیک میں آپ کو سلام کرتا ہوں متقلیم کی طرف نسبت کی وجہ سے خصوصیت آ گئی ہے اس لیے سلام ان کیا ہے مبتدا واقع ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کا احدال معرف و نکا رتن اگر دو اسم آپ کے سامنے ہو ان میں سے ایک معرفہ ہو اور دوسرا کیا ہو نکرہ ہو تو کیا کرنا ہے لازماً آپ کو پتہ ہے کہ پھر جو مارفا ہوگا تو مبتدہ کے ہوگا اس کو مفتا بنا لیں اور جو نکرا اس کو خبر بنا لیں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کہنا کرتا خبر فا کو مفت بنا لو ونکرہ اور نکرا کو خبرن خبر بنا لو البتہ ضرور ضرور ہر حال میں البتہ یہ ضروری ہے کماں مرہ جیسا کہ آپ پہلے جان چکے ہیں وَإن مارفہ ہی. لیکن دو اسم اگر ایک آپ کے سامنے ایسے ہوں کہ کیا ہوں دونوں کے دونوں معرفہ ہوں پھر کیا کرنا ہے کہتے فضال ائیواشن خبران وہ آپ کو اختیار ہے دونوں جب معرفہ تو آپ کو اختیار ہے مفتا بنا لیں جس کو چاہیں کیا ہے خبر بنا لیں ٹھیک ہے اندھیر نگری ہوگی کیونکہ دونوں معرفہ ہیں ٹھیک ہے نا جس کو آپ چاہیں مبتدا بنا لیں جس کو چاہیں آپ کیا ہے خبر بنا لیں دونوں ڈاکٹر ہیں جس کو چاہیں آپ کے جس ہسپتال میں لگا دیں جی تو آپ کی مرضی ٹھیک ہے وانا حدمین اچھا جی کہاں گیا خبر, خبر, خبر <مارا> <مرعا> کہ سے جس کو آپ چاہے مبتدا بنا لیں اور جس کو چاہے خبر بنا لے نہ اب دیکھو اللہ یہ کیا ہے معرفہ ہے اور علاحنا یہ بھی کیا ہے معرفہ ہے اللہ معرف ہے اس پر علی فلام ہے اور الحا کی ہو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب جس میں چاہے آپ مبتدا بنا لیں جس کو چاہے خبر بنا لیں اور محمد النبی محمد النبی محمد معرفہ ہے علم ہونے کی وجہ سے اور نبی اضافت کی وجہ سے ادرا آدم معرفہ ہے علم ہونے کی وجہ سے ابونا اضافت کی وجہ سے کیا ہے معرفہ ہے ان میں سے جس جس کو چاہیں مبتدا بنا لیں جس جس کو چاہیں خبر, خبر بنا لیں یہاں تک آپ کا سبق عبارت سن لیجئے کہتے ہیں تو اذا وصفت جاز کہ جب اس کی صفت لائی جائے تو جائز ہے وہ مفتا واقع ہو نہ وہ قرض اضاس آخرا تو خود سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک؟ تو خود ہی پڑھے وا قرضہ ادا خود سے ماضی مجھول سے بوجه فَإِنْ وَأَتُونَ وَمَا أَحَسَنَ خَيْرٌ مِنْكَ وَشَرُّ الْأَحْرَجَ نَابٍ فَقِذْ الدَّارِ رَجُلٌ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْاِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً فَاجْعَلِ المعرفة, الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً وَالنَّكِرَةَ خَبَرًا الْبَتَّةَ كَمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ فَاجْعَلْ أَيُّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً وَالْآخَرَ خَبَرًا نَحْوَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَهُنَا وَمُحَمَّدٌ و آدم و ابونا بس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو مجھ سے میت صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے نصیب اچھے کریں خوشیاں راحتیں بلائیاں پتھر فرمائیں مجھ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے حامی بھی مناصر بھی ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ